فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من قتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة غيءة الزكاة وذلك دين القيمة وقول سبحان وسالہ و اِدا صبادی عنی فنی قریب عجیب آج کا موضوع دعا کے آداب دعا کی دو قسمیں ہیں ایک دعا عبادت کہلاتی ہے اور دوسری دعا طلب یا دعا مسئلہ دعا عبادت سے مراد وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت میں شمار ہوتی اس لحاظ سے ہر عبادت دعا ہے سجدہ دعا ہے رکوع دعا ہے نماز دعا ہے حج دعا ہے اور یہی معنی اللہ کے اس فرمان میں ہے کہ وہ معمیر اللہ الله عبداللہ مخلسین علیہ کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہ ساری عبادات دعائے عبادت کے حالاتی ہیں نبی علیہ اسلام کی حدیث ہے ادعا و عبادت حقیقی دعا تو عبادت ہے یہ حقیقی عبادت دعا ہے دوسری قسم دعائ مسئلہ یا دعائے طلب اس سے مراد وہ دعا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ رب العزت سے کچھ مانتے ہیں کچھ سوال کرتے ہیں طلب کرتے ہیں تو یہ دعائے طلب کہلاتی اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ہاں دعائیں مسئلہ ہو یا دعائے طلب ہو یہ دونوں قسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور یہ دونوں اصل توحید ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اضاص الطا فص الہ فس بلّہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو اور جب بھی استعانت کرو یعنی مدد طلب کرو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا مئی ازمن اللہ واحد ازم اللہ جنّ کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ابو ذرف فارغ رضی اللہ تعالیٰ عن فوراً تیار ہو گئے یہ جنت کے سچے طلبگار تھے وہ ضمانت کچھ بھی ہو سکتی تھی جان کی قربانی بھی ہو سکتی تھی مال کی قربانی بھی ہو سکتی تھی لیکن چونکہ معاملہ جنت کا تھا تو ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور عرض کیا کہ میں وہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا علی نعت شعہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا جب بھی سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کرنا تو یہ اصل توحید ہے دعا جو ہے بلکہ قبولیت دعا بھی توحید پر قائم ہے پہلے عیا کا ناعد کا نستعین ہے اور پھر عہد نثرات المستقیم پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اس کی بندگی کا اقرار و اعتراف ہے اور اس عقیدے کا اظہار العلان ہے کہ میں تجھی سے استعانت کرتا ہوں کسی اور سے نہیں اس کے بعد دعا ہے عہدین سرأۃ المستقیم کے یا اللہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے سراۃ مستقیم عطا فرمائے وسطمے پہلے جان لے کس چیز کو لا الہ الا اللہ کو اس کے بعد استغفار کر یہ پہلے توحید کو پہچان لو اس پر قائم ہو جاؤ پھر استغفار کرو پھر دعا کرو اللہ پاک قبول فرمائے گا تو دعا جو ہے یہ اہل توحید کی قبول ہوتی ہے اور اس میں میری تحقیق یہ ہے یہ دعا وہ دعا ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے آخرت کے ساتھ گناہوں کی بخشش کے ساتھ اگر دنیا کی دعا ہو دنیا کی طلب ہو دنیا کے خزانے مطلوب ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ دعا سب کی قبول کر لیتا خواہ مشرک ہو یا کوئی بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے لوکانت دنیا طائد الحمد اللہ جناح لما لمحہ سقاقافر شربت ہمبہ اگر یہ دنیا اس کی پوری دنیا کی جو قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا لیکن دنیا ایک بالکل ہلکی چیز ہے بے قیمت چیز ہے بے قدر چیز ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا ہر ایک کی مان لیتا ہے قرآن کہتا ہوئی دورہ کی بلفول کی داغ اللہ مغل علمان جا مد البرِ مشرقن <يشْرِكُور> یہ مشرقین جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ کو پکارتے یعنی انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ خشکی میں ہمارے بے شمار رب ہیں مگر سمندر میں ایک ہی رب ہے ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ تعالی ہے تری میں اسی کو پکارتے ہیں اور کشتی میں سوار ہو کر اسی کو پکارتے ہیں مناجات کرتے ہیں فلمان اجا مد البر اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے اور ان کو کنارے لگا دیتا ہے ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے یہ قبولیت دعا ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کنارے لگتے ہی شرک شروع کر دینا تو اس کی شان آپ دیکھیں اس کا استغنا دیکھیں اس کی بے نیازی آپ دیکھیں کہ دنیا کے خزانے دے رہے کوئی بھی مانگے دیتا ہے اس لیے دنیا کی بہتات یا کثرت یہ قطر اللہ کی محبت کی دلیل نہیں دنیا حب اللہ حب بلائی اڑتی دین اللہ میں یہ اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے خواہ ان سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن دین صرف ان کو دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی غمام اللہ عید اللہ رزق ہوا زمین پر رینگنے والی ہر چیز چلنے والی ہر چیز کا رزق اللہ کے ہے اللہ سب کو دیتا ہے اس میں جانور بھی ہیں اس میں انسان بھی ہیں پرندے چرندے سب ہیں ہر قسم کے جانور اللہ سب کو دیتے اللہ رب العزت ہے ایک پاکیدہ رزق ہے جس کا تعلق اللہ نے تقوا کے ساتھ جوڑا ہے تو منیہ یہ تقلّہ ہے کیا جا اللہ مخرجا بجار رخ ہو میرا حیث جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مخرج دے گا پریشانیوں سے نکال دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا کہ جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو یہ رزق منسلک ہے تقوی کے ساتھ پاکہ ہاتھ اللہ کی خشیت کے ساتھ دل میں تقوی وہ رزق کماتے ہوئے تقوی کی بنیادیں اور وہ رزق خرچ کرتے ہوئے تقوع کی بنیادیں اور جب وہ رزق پاکیزہ ہاتھوں میں ہوتا ہے تو وہ انسان کی عاقبت کو سنوار دیتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قطب حدیث میں تلاش کے بعد یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بار جنت کی بشارت دی کس نیکھی کی بنا پر انفاق مال بلکہ ایک, ایک دن تو فرمایا کہ ماں در عثمان فائدہ عثمان تم آج کے بعد جو چاہو کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو جو چاہو کرو یہ نہیں کہ جو چاہو کرو نہیں یہ آسمان سے ان کے لیے ایک تسکی ایک سرٹیفکیٹ آ گیا کہ یہ بندہ غلط نہیں کر سکتا اتنا اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اب اللہ تعالیٰ نے اس کے قدم اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ بالکل سیدھے کر دی اب یہ گناہ نہیں کرے گا اور اگر گناہ کرے گا تو توبہ کرنے میں ایک منٹ کی دیر نہیں کرے گا یہ بھی تو کمال ہے ایک بندے کا متقی یا تو گناہ کرتا نہیں گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر کے اللہ تعالی سے پوری صلح کر لیتا ہیں اپنا معاملہ صاف کر لیتا ہیں اور جب گناہ کے بعد توبہ ہوتی ہے تو جو دل کی چمک دمک ہے اس کا اجلا پن اور بڑھ جاتا ہے نکیتا فقل بھی نقطہ سودا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے ایک اور گناہ کر لے ایک اور نشان لگ جاتا ہے لیکن ف انطاب فرا ہو اگر توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل کو پالش کر کے اور چمکدار بنا یہ توبہ بھی تو ایک انسان کے کمال میں شامل دیکھیں یہ مال ایک انسان کے لیے کتنی آفیت کا باعث بن گیا کہ آسمان سے بشارتیں آ رہی عثمان قنی رضی رنو کے لیے ابو تحدہ نے کھڑے کھڑے اپنا باغ با خرچ کر دیا اللہ کی راہ دے دیا کھڑے کھڑے جنت کے ایک درخت کے عوض میں واقع ہے آپ سنتے رہتے ہیں جنت کے ایک درخت کے عوض میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا پھر باغ میں داخل نہیں ہوئے باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی کہ آپ باہر آ جائیے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا ہم نے جنت کے ایک درس کے اس کو بیچ دیا اور پیغمبر السلام کی حدیث ہے کہ کم من عزق معلق اتحدہ ہے پھر جنت صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ میں نے کتنے ہی جنت میں لٹکے ہوئے خوشے دیکھیں پھلوں کے گچھے دیکھیں ان سارے گچھوں پر ابو تحدا کا نام لکھا ہو یہ سب ابو تحدہ کے یہ رزق متقین ہے کہ کس طرح ایک انسان کی کامیابی کا باعث بنتا ہے اور دعا کی قبولیت میں اس روزی کا بڑا اہم کردار رزق حرام اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ, اللہ نشا سمایا کہ رجل اشعث اغبر یثیل السفر ایک شخص ہے اور اس کا سر خاک سے بھرا ہوا ہے اور پاؤں بھی گرد و غبار سے بھرے ہوئے یوتھ سفر بڑا لمبا سفر کر کے وہ گیا ہے یہ لمبے سفر سے اشارہ حج کا حج کرنے گیا ہوگا اور پاؤں کہاں خاک آلود ہوتے ہیں اور سر کہاں گرد و غبار سے بھرا ہوتا ہے یہ حالت ہے میدان مینا کی میدان عرفات کی کا کام وہاں کھڑا ہے یہ مدو یہ اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑا ہو اس طرح پھیلائے ہو بقول و یا رب یارب یا رب اور یا رب یا رب یا رب کہہ تین دفعہ کے الفاظ اور فرشتے اس کی ہر دعا پر کہتے ہیں کہ مزاموں کا حرام ہوں بشربوں کا حرام ہے ب ملبسو کا حرام ہوں بغیتہ بحرام ہے فنائیستاب تیرا کھانا پینا لباس غذا سب حرام کا تھا اور ہے تیری دعائیں کہاں قبول ہوں گی تو دعا کی قبولیت میں اس رزق رزق کے متقین کا بڑا اہم کردار پاکہ رزق جس کی آمدن بھی تقویٰ کی اساس پر ہو اور مصرف بھی تقویٰ کی اثاس پر ہو اور یہاں دیکھیں قبولیت کے تقریباً سارے اسباب موجود یطیل السفر لمبا سفر کر کے گیا ہو اور حدیث ہے نا کہ مسافر مستجابت مسافر کی دعا قبول ہوتی اور یہ مسافر نہیں ہے مسافر بھی ہے اور اللہ کا مہمان بھی جو بیت اللہ کا ظاہر ہوتا ہے حج کرنے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے وفد الرحمن ہے اللہ کے وفود ہیں کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے کوئی پاکستان سے آ رہا ہے کوئی عرب سے کوئی عجم سے دور دراز کے علاقوں سے اللہ کے وفود اور اللہ کے مہمان ہیں اور میزبان اپنے مہمانوں کی خواہشات کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس سے بڑا وہ قدردان ہے تو یہ مسافر بھی ہے اللہ کا مہمان بھی ہے اللہ کے وفد میں شامل ہے اور پھر حالت کیسی ہے سر خا کا لود پاؤں خا لود یہ گرد و غبار کو معمولی نہیں بڑی اس کی قدر و قیمت رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مقبرت قدم فیصل فتمار اللہ کی راہ میں جس بندے کے دو قدم خاں کا لود ہو ان دو قدموں کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتے اور حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں سے اپنی محبت کا ذکر کیا کہ لوگ ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے مگر اللہ رب عزت ان کی ایسی قدر و قیمت پہچانتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ ابر رہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں کہ ایسا ہو کر رہے گا تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہیں اور ویسا ہو کر رہتا ہے چاہے کچھ بھی تو کتنے اسباب ہے قبولیت دعا کے پھر یمک تو یتھی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو پھیلانا بھی دعا کے آداب میں سے دعا کے آداب میں سے پردیش میں آتا ہے نا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تو اللہ تعالی کو انہیں خالی لوٹانے میں شرم آتی اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے تو یہاں یہ بھی قبولیت دعا کا سبب ہے اور یا یا رب رب یا رب تین دفعہ نبی رسلان کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی دعا میں تین دفعہ یا رب کہہ دے ربنا کہہ دے ربنا ربنا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے تو کتنے قبولیت دعا کے اسباب موجود ہیں مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اس کی اساس رض کے حرام تو یہ ایک بڑا ادب ہے یعنی عقیدے کی ہم نے بات کی توحید کی بات کی توحید قبولیت دعا کی اساس ہے اور توحید کے ساتھ ساتھ رضق حلال قبولیت دعا کی بڑی قوی اساس ہے بڑی قوی اساس ہے جس کی ایک مثال امیر المومن فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے اور اپنے انتقال کے وقت انہوں نے اپنے ترکے کی اور وراثت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک دینار بھی ایسا نہیں ہے جو حرام تو کجا جو مشکوک بھی ہو جس کے حلال ہونے میں شک ہو ایک دینار اس میں ایسا نہیں سو فیصد ایک ایک دینار رزق کے طیب اور رزق کے حلال یہ رزق اساس بنا کس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا محدث پیدا ہوا جس کی نظیر نہیں ملتی مثال نہیں ملتی نہ جو کام اللہ نے ان سے لیا نہ ان سے قبل کسی نے کیا نہ ان کے دور میں کسی نے کیا نہ آج تک کوئی کر سکا اور نہ قیامت کا کوئی کر سکے گا منفرد کا ایک ایسی کتاب جو کائنات کے لیے مرچا بن گئی ایک ایسی کتاب جو اص القی بعد کتاب اللہ جس کا ذکر قرآن پاک کے ساتھ آتا ہے قرآن پاک کے بعد سب سے اصح کتاب سی بخاری اس کی بنیادیں دو تھیں ایک والد کا رزق حلال دوسرا والدہ کی دعائیں بہت نیک والدہ تھی ان کی انہوں نے بہت دعائیں کی اور اللہ نے ہر دعا قبول کی اور یہ شخصیت مرثہ شہود میں آئی لوگوں نے دیکھا ان کی خدمات کو دیکھا ان کے علم کو دیکھا اور یقیناً ان کی کتاب اصف بعد کتاب اللہ بنے یہ بنیادیں ہیں دعا کی عقیدہ خالص رزق طیب رسول اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ہی چیزوں کو ذکر کیا جیسے مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا مظلوم کی دعا قبول ہوتی بلکہ مظلوم کی دعا میں کے بارے میں فرمایا کہ لئی سب بہن ہے تو اللہ حجاب ہو مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا اور جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا آپ بعد نے میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ وقت کے بعد کروں کچھ وقت کے بعد کروں کروں گا ضرور کچھ وقت کے بعد کیوں اللہ تعالیٰ فوری مدد پر قادر نہیں قادر ہے جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو توڑنے پر قادر نہیں تھا قادر تھا اللہ نے گرنے دیا معشیت اللہ حکمت اللہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے بندے میرے سامنے روئیں تجربہ کریں ان کا رونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کچھ وقت اللہ دیتا ہے تجروں کے لیے رونے کے لیے دعاؤں کے لیے آہو بکا کے لیے اللہ چاہے تو فوراً مدد کر دے مگر اللہ رب العزت ان کا تجربہ ان کا گریہ سننا چاہتا ہے اور بڑی اس کی فضیلت ہے فرماتا میرے بندے میں تیری مدد کروں گا خواہ کچھ عرصے کے بعد کروں لیکن کروں گا ضرور تو مظلوم کی دعا قبول ہوتی اور دعوت الد ابن ہی لبالت باپ کی دعا بیٹے کے بارے میں بہت جلدی قبول ہوتی یعنی یہ وہ افراد جن کی دعائیں قبول ہو رہی مریض کے بارے میں مشہور ہے کہ مریض کی دعائیں قبول ہوتی مریض کے بارے میں کوئی نص تو نہیں ملتی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ مریض کی دعا قبول ہوتی لیکن بعد حدیث میں اشارے ملتے جیسے ایک حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ یا تو مریض تو فلم دیا میرے بندے میں بیمار ہو گیا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی یا اللہ تو تو کیسے بیمار ہوتے اللہ فرماتا ہے کہ مارے تھا ابدی فلان لوجتا نہیں ہندا ہو میرا فلاں بندہ بیمار نہیں ہوا اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا مانو مریض سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے مریض کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا تو اس سے دعا کا کہا جائے اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہے یہ ایک اشارہ ہے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مریض سے دعا کا کہا جائے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو مریض سے محبت ہے اسی طرح بہت سے بندے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جس رزق حرام آپ نے سنا اور ایک ریس میں اس شخص کا ذکر ہے کہ اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس کی بیوی بدخلاق بی بی بی بی بی بی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے بسائے رکھے ہو اس بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا تو اس کی اصلاح کرو اور اس کو اور اس کے مزاج کو اخلاق حسنا پر استوار کرو اصول مالکت شوم بحسن المولکت نما یہ جو بد اخلاقی ہے یہ پرلے درجے کی نحوست جس گھر میں بد اخلاقی کا دور دورہ ہو وہاں برکتیں نہیں ہوتی حسن المارا کہتے نما اور جہاں اچھے اخلاق ہو اچھی گفتار نما وہ نما ہے نما نماز نمو سے ہے نمو بڑھنا ایک چیز کا بڑھنا وہاں برکتیں آتی رزق بڑھتا ہے نیکیاں بڑھتی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتا جس کی بیوی میں دخلا اور وہ اس کو طلاق نہیں دے اپنے ساتھ رکھے ہوئے یہ سب کیا ہے یہ بھی شریعت کی سماہت اللہ تعالیٰ فرمار ہے کہ میں کس کی دعا قبول کرتا ہوں کس کی قبول نہیں کرتا تاکہ ہم ویسے بنیں جن کی دعائیں قبول ہوتی اور ویسے نہ بنیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کس قدر چاہ رہے مجھ سے دعائیں کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم دعا کرو تو یوں دعا نہ کرو کہ یا اللہ اگر تو معاف کر دے نہیں بڑے یقین کے ساتھ دعا کر اور بڑی بڑی چیزیں مانگو سالت ملا فصل الفرداس جب اللہ سے جنت ماننے پر آؤ تو جنت الفرداس مانگو بڑی بڑی چیزیں مانگو فعل اللہ عدم اللہ تعالی سے کوئی چیز بڑی نہیں اور کسی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں اس حدیث نے بہت سے آداب ہیں دعا کے دعا کرنے والا شک و شبہ کا شکار نہ ہو پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں یقین پیدا کرو کہ دعا قبول ہوتی اب پہلے وہ تیاری کر لو جو تیاری قبول دعا کی تو نہیں ہے کچھ باتوں کا ہم نے ذکر کیا توحید کی اساس ہو رزق طیب ہو اچھے اخلاق ہوں یہ بنیادیں قبول دعا کی اس کے بعد دعا کرو پورے یقین کے ساتھ حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام نے فلایا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی اس کو بیان کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے اس سے کوئی اعلیٰ صنعت ہو سکتی کہ پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے نقل فرما رہے اللہ تعالیٰ سے روایت فرما اللہ بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں میرے بندے دعا کرتے ہوئے جو تیرا گمان ہوگا میں ویسا ہی ہوں اگر تیرے اندر شک ہے شبہ ہے پتا نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یا تو کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تو ٹھیک ہے ویسا ہی سلوک میرے ساتھ ہو مگر یقین ہے اللہ تعالی خوب رحمتیں فرمانے والا گناہوں کی بخشش فرمانے والا اس کا کوئی حساب کو حسر ہے اس کا جب نا آدما لو بلاغت کا انارفردنی لاؤس ابالی اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں تک پہنچے اور تو ایک بار استغفار کر لے ایک بار استفار کی شرائط ہو اور دعا کی احساس ہو ایک بار ستر سال کے گناہ اسی سال کے گناہ ہیں. تیرے ایک بار کے استفار سے سب معاف کر لے کے تعلق سے اللہ کی صفات اللہ عفو ہے اللہ کا فنی اللہ کفور ہے اللہ غفار ہے اللہ ط ہے کتنی سی بات اور سب کے معنی مختلف ہیں افو کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا افااہ کسی چیز کو مٹا دینا کسی چیز کے نشانات کو مٹا دینا گناہ اور گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے ایسی توہ قبول کرتا ہے غفور کا مانا گناہوں کو چھپا دینے والا غفار کا معنی گناہوں کو خوب خوب چھپا دینے والا اور مبالغہ تواب کا معنی طباب کے دو مینے توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا کتنا رحمت اور شفقت اور محبت کا معاملہ ہے اللہ تعالی کسی کو توبہ کی توفیق دے اور وہ توبہ کرے اور اللہ قبول کر دے گناہوں کو چھپا دے مٹا دے ختم کر دے اللہ رب العزت کی صفات حمیدہ تو پھر یہاں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی پیشکش ان عیسائیوں کی بھی کو بھی کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ عیسا ہے ان اللہ ہوا سب نے مریم انہوں نے کہا کہ عی سب مریم اللہ ہے کتنا بھیانک کلمہ کلم کفر بلکہ کفر بھی چھوٹا لفظ ہے ہی یہاں کتنا بھیانک کل میں اللہ پاک نے فرمایا افلا اللہ. تم لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے میں تمہیں معاف کر دوں انہیں بھی پیشکش کی صاب الخد ایک دن میں تیس ہزار اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ممنین کو ممیناد کو انہوں نے جھونک دیا تھا آگ میں اور خندقوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ دین فصل المینات المؤمن سمر تھوبو جنہوں نے مومنین کو ممنات کو ہمارے اولیاء کو مردوں عورتوں کو تکلیف دی آگ میں ڈالا ثم لم يتوبو ہو پھر توبہ نہ کر سکے مانا اگر توبہ کر لیتے اللہ قبول کر لیتے اتنا بھیانک جرم ہے تو پھر یہ بھی دعا کے ادب میں سے کسی چیز کو چھوٹا مت سمجھا لایت کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہو سکتی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہو سکتی اس کے خزانوں کے بارے میں جاننا یا عبادت اول کو بآخر کو ب انسک ب جنکوں صحیح مسلم کی حدیث اب فاری کی روایت اے میرے بندو اگر تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلے جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں جو موجود ہیں وہ بھی اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونے وہ بھی آج ہی آ اور انسان بھی ہوں اور جن بھی ہوں اور سب ایک میدان میں اکٹھے ہوں جمع ہوں اور سب مجھ سے سوال کریں سب مجھ سے سوال کریں اور میں سب کے سوال پورے کرتا جا سوال اپنا اپنا کریں. یہ الفاظ ان پر غور کیجئے یہاں بھی دعا کے آداب بیان ہوتے ہیں یہاں کسی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے ایک ان کا قائد بن جائے وہ دعا کرے اور باقی سب آمین کے نہیں سب کے سب مجھ سے سوال کرے جو جی میں آئے مانگے حکومتیں مانگے بادشاہتیں مانگے سلطنتیں مانگے اقتدار مانگے چاندی اور سونے کے ڈھیر مانگے جو جی میں اور میں سب کو دیتا جا اور سب کو دینے کے بعد میرے خدانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جیسے ایک سوئی کو ڈبویا جائیں کسی باہر ذخار میں موجے مارتے میں سمندر میں اور پھر نکال لیا جائیں وہ سمندر ذرا بھی پانی کم نہیں کر سکے اس دریا کا اس طرح سب کو دینے کے بعد اللہ کے خدانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی یہ اس کے خدانے میں سے مانگا جائے یہاں دعا کے دو ادب بڑے قابل قور ایک یہ کہ سب مجھ سے سوال کریں مانا جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہاں دعا اپنی اپنی ہوتی ایک شخص دعا کریں باقی سب آمین آمین آمین کہہ رہے یہ طریقہ ثابت نے اور اگر ہے تو مستحصل نہیں کسی حد تک ثبوت ہے اس کا لیکن بہتر یہ کہ ہر شخص اپنی دعا کرے کسی حد تک ہے ایک حدیث میں آ گئی دو دوست تھے انہوں نے دعا کی جنگ جنگ تھی اگلے دن دونوں اکٹھے ہوئے اور کہا کہ چلو کل ہم جنگ میں شریک ہوں گے جہاد میں جائیں گے تو کوئی دعا کر اس جہاد کے تعلق سے یہ دو دوست کون ہیں ایک ساتھ میں خاص رضی اللہ ہو اور دوسرے دوسرے ہیں عبداللہ بن جاش النصاری رضی اللہ عنہ. چلو دعا کرتے ہیں اور یہ ہے دوستی ایسی دوستی ہونی چاہیے جہاں اللہ کا ذکر ہو دعا ہو خیر خواہی ہو اچھی باتیں ہوں المر اللہ دین خلیل ہی فلندر عہد ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ہر شخص دیکھے کہ اس کا دوست کون کون ہے جیسا دوست ہوگا ویسا تمہیں سمجھا جائے گا ادا کنتا بہت سا پھر ردی جب تم کہیں بھی جاؤ تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو کسی ردی انسان کی صحبت اختیار مت کرو ورنہ تم بھی ردی بن جاؤ چلو دعا کرتے پہلے دعا کی ساد ردی لانا یا اللہ کل ہم نے میدان جہاد میں جانا ہے کسی بڑے ہی جری دشمن سے میرا مقابلہ میں اس پر بار کروں مجھ پر وار کرے وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں حتیٰ کہ آخری رزلٹ یہ ہو کہ میں اس پر غالب بازوں اس کو میں قتل کر دوں اور اس کے شر سے ایک موزی دشمن کے شر سے اسلام کو بچا لوں مسلمانوں کو بچا لوں عبداللہ بن جاہش نے اس پر آمین کہا پھر دعا کی عبداللہ بن جاہش نے اللہ میرا مقابلہ کسی دشمن سے ہو بڑا بہادر ہو تلواروں کا تبادلہ ہو اور آخر نتیجہ یہ کہ وہ مجھے قتل کر دے اور میں اس غزوہ میں جامع شہادت نوش کر لوں اور قتل کرنے پر اتفاق نہ کرے بلکہ قتل کرنے کے بعد میرے کان کاٹ دے آنکھیں نکال دے ہونٹ کاٹ دے ناک کاٹ دے مسلح کر دے اسی مسلے کے ساتھ میں قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہوں اور تو مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیری آنکھیں کہاں گئیں تیرے کان کہاں گئے اور وہاں میں جواب دوں یا اللہ تیری راہ میں قربان کی تیری راہ میں یہ شہادت کا جام نوش کیا اور یہ آداب تیری راہ میں قربان کی سعد الفقاص نے آمین کی تو یہاں ایک کی دعا دوسرے کی آمین کا ثبوت مل رہا اور اگلے دن جنگ عہد میں ہرم بحر ایسا ہی ہوا سعت الفقاص کا مقابلہ دشمن سے ہوا کافی دیر تلواروں کا تبادلہ ہوا اور بلاخر صاحب ان وقات ہو اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو اپنی دعا کی قبولیت دیکھ لی انہوں نے اب اپنے دوست کی فکر رہی. میرے دوست نے بھی دعا کی تھی تو اسی جنگ میں اپنے دوست کو تلاش کر رہے تھوڑا آگے گئے تو آگے عبداللہ بن جہش کی لاش پڑی ہوئی تھی اور آزا کٹے ہوئے آنکھیں باہر نکلی ہوئی کان کٹا ہوا مونڈ کٹے ہوئے اور فعد نے کہا کہ میرے دوست تیری دعا مجھ سے اچھی تھی تو اچھی دعا کر گیا مجھ سے بعد لے گئے تو ایک جسٹ میں ہی جنت میں پہنچ گیا تو یہ ہے دعا اور دعا پر آمین کہنا ایک اور حدیث بھی ہے نبیر اسلام کا واقعہ ممبر والا آپ نے تین بار آمین کہا اور ان تینوں بار میں جبیر امین نے ایک ایک دو بدعا کی تھی تو, تو یہ ہے لیکن جو زیادہ نصوص دعا کے تعلق سے ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ بہتر ہے اپنی اپنی دعا کی اپنی اپنی حاجات اللہ پاک کے سامنے پیش کی جائے چنانچہ اس حدیث میں دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور سب کے سب سوال کریں ایک ادب یہ اپنا اپنا سوال کریں دوسرا ادب یہ کہ سب اکٹھے ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا تھا اپنے اپنے گھروں میں سب دعا کریں اپنے اپنے گھروں میں دعا کریں لیکن یہ بھی ایک دعا کا ادب ہے جہاں جہاں شریعت نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے وہاں اکٹھا ہونا چاہیے جہاں اکٹھا نہیں کیا وہاں اکٹھا ہونے کا تکلف نہیں کرنا چاہیے مثلا شریعت اکٹھا کرتی ہے نماز باجماعت کے لیے اکٹھا کرتی ہے جمعے کی نماز کے لیے عیدین کی نماز کے لیے شریعت اکٹھا کرتی ہے میدان عرفات میں میدان ونا میں میدان مزدلفہ میں یہ سارے مقامات جہاں شریعت لوگوں کو بلاتی ہے آ جاؤ سب آ جاؤ اکٹھا ہو جاؤ تو جہاں اکٹھے ہونے کی شرعی جو ہیں وہ مواقع موجود ہیں وہاں ضرور اکٹھا ہونا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے اور جہاں اکٹھے ہونے کے مواقع نہیں میں نے آپ کے بہادر آباد کے چوک میں ایک بینر پڑا تھا رمضان کے مہینے میں کہ فلاں جگہ رو رو کر دعا کی جائے گی تجھے کس نے بتا دیا کہ تو روئے گا بھی اور دعا بھی کرے گا لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے او دعا کریں رو رو کر دعا کی جائے گی یہ تکلف ہے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت لوگ دو چیزوں میں مبالغہ کریں گے یا احتون ہے تو ایک استنجا میں دوسرا دعا میں مبالغہ یہ مبالغہ کیا ہے مبالکا دعا تو ہونی چاہیے جوان الکلیم کے ساتھ نبیل اسلام کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں آپ ہم دعا کرتے ہیں بڑی تفصیلات کے ساتھ بڑی تفصیلات کے ساتھ ہم نے ایک امام کو سنا وہ بطر میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ ممنین کو معاف کر دے ممنات کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے بیٹوں کو معاف کر دے باپوں کو معاف کر دے دادوں کو معاف کر دے ماموں کو معاف کر دے پھوپھیوں کو معاف کر دے چچاؤں کو معاف کر دے یہ مبالغہ ہے نبی علیہ السلام سے یہ طریقہ ثابت نہیں اللہ مؤمن یا اللہ معاف کر دے مومنین کو مومنات کو اس میں چچے طائ سبا آپ کے ذہن میں ہو آپ کس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو اور اگر کوئی مخصوص فرد ہو جس کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہوں مریض ہے پریشان حال ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے لیکن ایک عمومی مظاہر میں اس طرح کی دعا تفصیل کے ساتھ وہ اعتدار ہے وہ زیادتی مبالغہ جس کو شریعت نے علامت قیامت قرار دی مبالغہ کیا ہے چیخ چیخ کر دعائیں کرنا چیخ چیخ کر اور کوشش کرنا تکلف سے رونے کی اس کی شرح کوئی گنجائش نہیں چیخنا چلانا دعا کے آداب میں یعنی یہ مستحسن طریقہ ہے کہ دعا خفیہ ہو خفی آہستہ آہستہ ذکری علیہ السلام کی دعا اس دعا میں بڑا آدب موجود ہے اس نادار رب ندان خفی ہے اپنے رب کو پکارا خفی آہستہ چیخ چیز کرنے یہ بھی دعا کے آداب میں سے اس میں ریاکاری کم ہوتی پھر پیغمبل اسلام کی ایک حدیث ایک غزبہ سے لوٹ رہے تھے صحابہ کے جب کسی چڑھائی پر چڑھتے تو زور سے اللہ اکبر کہ اللہ اکبر زور سے اللہ اکبر کہنا چاہیے لیکن صحابہ کرام کچھ زیادہ ہی بلند آباد سے کہنے لگے رسول اللہ کا رام سے تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہے یا غائب ہے اس ذات کو پکار رہے جو سمعی ہے سننے والا اور قریب ہے یعنی دو چیزیں بیان تم کسی بحری ذات کو نہیں پکار رہے بلکہ سننے والے کو پکار پکارے یعنی بہرے کے مقابلے میں سننے والے دوسری چیز کیا تھی تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے غائب کے حاضر ہے مگر فی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ حاضر استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ قریب استعمال کیا اللہ کی صفت قریب ہے حاضر نہیں حاضر میں دو معنی ایک معنی بذات خود موجود ہونا دوسرا علم کے ساتھ موجود دونوں معنی اکٹھے بذات خود موجود یہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ کسی چیز کے علم کو حاصل کرے بذا کے خود وہاں جا کر حاضر ہونا اللہ کی صفت نہیں کمال تو یہ ہے کہ وہ عرش بھرا کتنا اونچا اور پوری کائنات کو دیکھ رہا ساتویں زمین کے نیچے بھی ایک کیڑے مکوڑے کو دیکھ رہے ہیں. اس کو پال بھی رہا یہ کمال وہاں پہنچ کر وہاں کا علم حاصل کرنا یہ کمال نہیں اس مسجد کو میں نے جب تک نہیں دیکھا مجھے معلوم نہیں جب پہنچ گیا میں نے دیکھ لیا ستون دیکھ لیا کھڑکیاں دیکھ لیا دروازہ دیکھ لیا اس کا سائز دیکھ لیا تو میں بھی سب کچھ بتا سکتا یعنی کہیں پہنچ کر وہاں کا علم حاصل کرنا یہ تو انسان بھی کر سکتا اگر رحمان کی بھی یہی خوبی ہے تو یہ کون سا تمیت ہے تو حاضر ہونا اللہ کی صفت میں جو ہم کہتے ہیں اللہ حاضر حادر نادر. کہیں اللہ کی صفت بیان نہیں کرتی پھر حاضر میں توازو ہے چھوٹا پین حاضر غلام حاضر ہے, بندہ حاضر اس میں توادو کا پہلو اللہ کے لیے توادو نہیں ہے اللہ کے لیے کمر تکبر کے سارے خسائل پروردگار کے لیے توادو ہمارے لیے اور کبر اللہ کے لیے حاضر جناب بعد اوقات اس کا استعمال جو ہے وہ ایک قبیل چیز پر بھی ہوتا ہے عدالت میں جج پوچھتے ملزم حاضر ہو گیا ملزم حاضر ہو گیا ملزم لفظ کی اساس اس پر حاضری کا لفظ تو کلاس ٹیچر حاضری لگا رہے بچوں کو فلاں حاضر جناب فلاں حاضر جناب یہ توادو کا سیل ہے اللہ کے لیے توادو نہیں ہے اللہ کے لیے کبر ہے علوب ہے رفعت ہے بلندی ہے بڑا پن ہے فخر ہے تواضع ہمارے لیے اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ما تواضع احد لله الا رفعه میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اس کو رفعتیں عطا فرمائے گا تو بات تھوڑی سی پھیل گئی عرفیہ کر رہا تھا کہ صحابہ نے زور زور سے اللہ اکبر کہا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ تم آرام سے کہو تم کسی غائب ذات کو نہیں پکار رہے اور نہ ہی کسی بہرے ذات کو بلکہ وہ ذات تو سمیع ہے اور قریب ہے آہستہ بولو آہستہ کہو آہستہ ذکر کرو ذکر خفی یہ زیادہ مطلوب اور محبوب اور اللہ کے قبولیت کا باعث ذخیرہ علیہ السلام کی اس دعا میں یہ دعا کا ادب موجود ہے بلند آباد ہے چیخ چیخ کر یہ دعا میں مبالغہ ہے ایسا نہ ہو بلکہ آہستہ ہو اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوں رازداری ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں اس طرح استغفار کیا جائے توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے معاف کرنے والا تو بات کہاں سے چلی تھی کہ جہاں شریعت نے لوگوں کو کی اکٹھا کیا ہے وہاں ضرور اکٹھے ہوں نماز باجماعت پڑھیں جمعے کے لیے حاضر ہوں سارے آداب کے ساتھ عیدین کے لیے پہنچیں اپنی خواتین کے ساتھ اور حج عمرہ کوشش کریں یہ سارے اجتماعیت کے مقامات اجتماعیت کے اور یاد رکھو کہ جہاں بھائی اور مسلمان ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کی دعائیں بڑی با برکت ہوتی ہو تو مراٮٔین مسلمانوں کی دعائیں جو ہے نا ایک دوسرے کو چاروں طرف سے گھیرتی چاروں طرف سے آپ مسجد میں موجود ہیں نماز پڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے آپ کی نمازی موجود ہیں دعائیں کر رہے ہیں کوئی آپ کے آگے کھڑا کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی بائیں تو چاروں طرف سے دعائیں گھیر رہی ہیں یہ اس اجتماعیت کا فائدہ ہے. تو یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی سے اللہ بات فرما رہا ہے کہ تم سب جمع ہو جا کے میدان میں مجھ سے سوال کرنا شروع کر دو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ جہاں تم موجود ہو اپنے اپنے گھروں میں دعائیں کرو نہیں جہاں اجتماعیت شریعت نے پیدا کی ہے وہاں ضرور اجتماعیت جو ہے وہ پیدا کریں اور دعائیں کریں ایک دوسرے سے ٹکرانا ملنا جلنا اس کی تاثیر ہے جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایک راقی دم کرنے والا جب دم کرتا ہے تو آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرتا اس ہاتھ پھیرنے میں کیا حکمت ہے شریعت نے بیان نہیں کی لیکن حکمت ہم اگر کوئی صحیح ہو تو بتا سکتے ہیں کہ پڑھنے والے کا ہاتھ آپ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے لگ رہا ہے آپ کے ساتھ وہ پڑھنا بھی بابرکت ہے اور ہاتھ کا ساتھ لگنا بھی بابرکت ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت حکم دیتی ہے کہ نماز میں سبوں سے قدم اور کندوں سے کندیں چپکا کر کڑے ہو یہ ملنا ساتھ یہ بڑا بائیت برکت ہے تو یہ ملنا سے برکت ہے دعائیں کرنا بائیت برکت ہے اور یہ سب چیزیں آداب دعا میں شامل ہیں آداب دعا بھی. تو اس ذکریہ علیہ السلام کے اس واقعے میں ندائی خفی کا ذکر نمبر ایک اور نمبر دو انہوں نے دعا کم کی انتہائی بڑاپے کے عالم معنی وہ اب تک مایوس نہیں ہو دعا کیا تھی یا اللہ ایک بیٹا تھا بیٹا اس لیے نہیں کہ وہ بیٹے کی محبت میں مجبور تھی ان کی طلب تھی ضرورت تھی نہیں یار یہ تو نہیں تو من آل یا خوب. یا اللہ بیٹا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے بعد میرے مشن کا وارث سے یہ دین کا سلسلہ چلتا رہے اللہ تعالی نے دعا کا ادب کیا ہے کہ بندہ کبھی دعا سے مایوس نہ لکڑی رسم لگے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں بعض روایتوں میں ان کی عمر مزک ایک سو بیس سال کی ان کی عمر تھی جب یہ دعا کریں اللہ بیٹا دے اور ساتھ کیا فرما رہا ہے کہ رہی پانچ اس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی یعنی یہ عمر کامر ہے نا جس میں ولادت نہیں ہوتی پھر بھی مایوس نہیں اس میں دعا کا ادب ہے کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں دعا کی آج کی کل کی دو دن چار دن آٹھ دن مہینہ کی سال کی اور پھر اکتا جاتے ہیں اور جلد بازی میں کہتے ہیں ہماری دعا تو قبول ہی نہیں اکتا جاتے ہیں یہ دعا کا ادب نہیں ذخری علیہ السلام کے اس واقعے میں حسن ادب یہ بیان ہے کہ مایوس نہیں ہوئے حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا بیوی بی کے بانجھ بن کا بھی علم ہے اس کی کمزوری کا بھی علم ہے اس کی ہڈیوں کا علم ہے گل سڑ چکی ہے اور بالکل وہ نرم ہو چکی مگر پھر بھی مایوس نہیں ہوئی تیسری ان کے اس واقعے میں دعا کا ایک اور ادب ہے انہوں نے دعا کب کی مریم کو دیکھا علیہ السلام وہ پھل کھا رہی ہیں تالا حالانکہ پھل وہ موجود نہیں تھے بالکل بے موسم تو اپنا موسم یاد آ گیا اللہ اولاد کا موسم میرا بھی نہیں تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی ایک بے موسم پھل دے یہ اللہ کی نعمت دیکھی اور نعمت دیکھ کر اپنی دعا شروع کر دیں جب کسی کی نعمت دیکھو بنا اللہ کی رحمت اس پر ہو رہی تو آپ اس رحمت کو دیکھ اس نعمت کو دیکھ کر اسی وقت اپنے لیے مانگے رحمت الہی جوش پر ہے فلاں بندے کو مل رہا عطا ہو رہی آج بھی اپنا معاملہ رکھنے یا اللہ نے فلاں کو دیا مجھے بھی دے جس کی ایک دلیل نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ نزول مطر جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کرنا یہ قبولیت کا محل ہے کیونکہ بارش اللہ کی نعمت ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ احدث و نعمت ہے یعنی لیٹسٹ نعمت ہے بالکل کل آپ کے سامنے اتر رہی اللہ اتار رہے رحمت تو آپ مانگے اللہ تعالیٰ سے اللہ تو نیم عطا فرما رہا ہے مجھے بھی عطا فرما دے مجھے بھی دے دے ان واقعات میں جو ہے وہ دعا کے آداب مدخور باقی آداب جیسے پاکیز کی ندافت یہ ادب ضرور قائم کریں نجاست نہ ہو جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک ہو اجلا لباس ہو پاک لباس ہو نظافت قلبی بھی ہو سکتی دل کی نظافت شرک اور بدعت کی آمید اس سے پاک ہو شرک سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور بدر سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ان من بدعت انسان اس کی دعا جو خجا قبول ہوگی اس پر اللہ کی لانتے اور پھٹکاریں برستے نظافت دیکھا نا اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کروانا چاہ رہے تو اس کی محبت کے مواقع پہلے پیدا کریں اور نظافت اللہ کی محبت کی علامت جو بندہ اجلا رہے صاف ستھرا جسم میں میل کچہ نہ ہو کپڑے اچھے ہوں جگہ اچھی ہو پاکیزہ ہو اللہ پاک فما کہ انواء یوحب الطوابین یوحب المتحرین اللہ تعالیٰ طوابین سے محبت کرتا ہے اور متحرین سے جو پاک صاف ستھرے ان سے بھی اللہ کو محبت ایک انسان دعا کرنا چاہتا ہے تو پاک صاف ہو کپڑے پاک صاف ہوں جگہ پاک صاف ہو جب یہ سب چیزیں اس نے پیدا کر لیں تیار کر لیں حاصل کر لیں اور یہ سب چیزیں اللہ کی محبت کی علامت ہے تو اللہ خوش ہو چکے اب مانگو اللہ تعالی سے یہ بڑے طوی آداب ہیں دعا کے قبولیت دعا کے بڑے قوی آداب ان آداب کو آپ نے اختیار کر لیا تو اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوگی اب اللہ خوش ہو چکے اب اس سے مانگیے سوال کیجیے دعائیں کیجیے اللہ فراط فرمائے ہاتھوں کو پھیلانا استقبال قبل جو اجتماعیت کی علامت ہے قبلے کی طرف رخ کرنا سب قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں کو مشرق میں ہو مغرب میں ہو عربی اجمی گورا کالا اور یہ ایک وحدت مسلمانوں کی اس کا ایک ثبوت ہے اللہ تعالی کے شاعر میں سے یہ فرائض اگرچہ نہیں نہیں لیکن دعا کے آداب میں ضرور اور پھر دعا جوان القلم دعا میں اعتدار مبارکہ نہ ہو رقت قلبی ہو خشیت قلبی ہو حضور قلبی ہو اور دعا ایسی ہو جو عقلم شران ملنا ممکن ہو یہ نہیں کہ شادی نہیں کی اور کوئی یا اللہ تو ایسے اولاد دے نہیں جو وسائل ہیں ذرائع ہیں انہیں اپنا اپنانا اور دعا میں معصیت نہ ہو قدر رحمی نہ ہو وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعا کی تین تاثیریں ضرور ہیں تین تاثیریں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا فوری قبول کر لے یو عجیل مسغلہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو جو اس نے مانگا قبول کر کے اس کو دے دے یہ ایک تاثیر دوسری ایک اللہ رب العزت وہ چیز جو مانگ رہے وہ نہ دے اللہ جانتا ہے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اللہ مستقبل کی کوئی تکلیف ٹال دے وہ چیز نہیں دی لیکن کوئی بڑی تکلیف اس پر آنے والی اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ ٹال دی اور تیسری تاثیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس دعا کی تاخیر نہ دے بلکہ اس کو سنبھال لے قیامت کے دن دینے کے لیے جس یہ ایک عظیم الشان نحمد اللہ تعالیٰ دنیا کی عطانت ہے جو مانگ رہے وہ نہ دے بلکہ قیامت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر یہ اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لے ان کتنی محبت کا عالم میں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے تدبیر فرما رہا ہے اس کی دعا کا ذخیرہ فرما رہا ہے تاکہ اس کو قیامت کی نتا فرما رہا یہ تین تاثیریں ہیں دعا کی اس میں دعا کی دو شرطیں بھی ہیں ساتھ ایک شرط یہ کہ اس دعا میں کوئی گناہ نہ ہو دوسری یہ کہ اس میں قطع رحمی نہ ہو گناہ اور قطع رحمی یہ دو چیزیں نہ ہو اس کا مانا گناہ جو ہے وہ قبول جو دعا میں مانے ہے اور قطع رحمی بھی رکاوٹ ہے بلکہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے چل رہا بندوں کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کو ڈھیل دو اور ان کا معاملہ جب سیدھا ہو جائے پھر ان کی دعا قبول کرو تو ان آداب کو برو کار لیں آمین مسنون ہے آمین کے مطلب اللہ مستجب یا اللہ قبول فرما لے اور پھر ایسے اوقات کو تلاش کرے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتے جیسے سلو سلح الخیر رات کا آخری تیسرا پہر رات کے تین پہر بنا لیں دو پہر شروع کے نکال دیں آخری تہائی جو ہے وہ وقت تلاش کر دیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ آسمان دنیا کیا ہے وہ آسمان جو ہمارے سب سے قریب ہے یہ پہلا آسمان یہاں نزول فرماتا ہے اور پھر طلوع فجر تک کہتا ہے حل من مستشف انفاشفی ہے کوئی شفا کا طالب مجھ سے شفا مانگ لے حل من مستردق انفاردو کو ہو رودی کا طالب مجھ سے رودی مانگ لے حلم الف روسی ہے کوئی سائل مجھ سے سوال کرو میں عطا کر دوں اذائیں اور اقامت کے مابین جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اس میں ترغیب ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم مسجد میں جلدی آ جائیں اقامت سے قبل آ جائیں کے فوری بعد آ جائیں صنف سالح تو ان کی سال ہر سال کی زندگی کی روٹین دیکھی گئی کہ اذان سے قبل ہی وہ باوضو کھڑے ہیں تیار اللہ پاکوامی توفیق دے یہ وقت جو اذان اور اقامت کے مابین ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے قبولیت دعا کا وقت اور تشہد اخیر سلام پھیرے تھے قبل فرمایا کہ چھان چھان کر دعائیں کرو سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سجدے میں آپ قرآن نہ پڑھیں قرآن دعائیں بنائیں احادیث پڑھیں احادیث کی دعائیں اچھی دعائیں لیکن عربی میں ہوں نماز کا کوئی حصہ اردو زبان میں نہیں یا مادری زبان میں نہیں پوری نماز عربی میں تو ان اوقات کو آپ تلاش کریں ان اوقات میں بیٹھ کر دعائیں کریں پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے یقل چھوٹی سی گھڑی بہت ہی مختصر اس گھڑی میں بندہ جو دعا کرے گا اللہ پا قبول کرے گا یغمبل اسلام کی ایک حدیث اس میں بہت سے آداب دعا اور قبولیت ہے دعا کے اسباب موجود جامع ترمدی کی حدیث ہے نبی السلام کا فرمایا کہ بندہ جب یوں کہے کہ بندہ جب یوں دعا کرے کیا دعا کرے اللہ عن ابد ابن البد ابن المت کا ناسید کا معدنفی حکم کا عدل الفی قداؤ کل ہیلفی کتابی بدہمی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا نوکر اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا ہوں اور تیری ایک نوکرانی کا بیٹا ہوں توازو یعنی دعا میں بندہ اپنی مسکرت کا اظہار کرے اپنے عجز اور اپنی توادوں کا اظہار کرے یا اللہ تیرا بندہ ہوں ایک بندے کا بیٹا ایک بندی کا بیٹا میرے جسم کا سب سے اوپر کا حصہ پیشانی یہ سب سے اعلی حصہ ہے میری پیشانی تیرے ہاتھ میں حکم اور مجھ پر تیرا حکم چلتا عدل الفی قضاء تیرا ہر فیصلہ عدل خوش رکھے عدل ہے اور پریشان رکھے وہ بھی عدل ہے تمنگری اور مالداری تعفر میں وہ بھی عدل ہے فقیر اور کللاش کر دے وہ بھی عدل ہے تیرا ہر فیصلہ عدل ہے. بڑے اس میں آداب توادو کا ادھر اس عقیدہ یہ تقدیر پر ایمان کی بات ہے تیرا ہر فیصلہ برحق ہے تیری تقدیر سچی ہے میرے لیے قابل قبول ہے یہ دو ادب تیسرا اللہ تعالیٰ کو واسطے دیے جا رہے ہیں اس کی اسماؤ صفات کی یا یا تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ جو قرآن میں ہے ان کا حدیثوں میں ہے ان کا کہ نے اپنے کسی بندے کو سکھائے ان کا یہ جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں تیرے خزانہ علم میں ہیں ان سارے ناموں کا واسطہ دیتا یہ یہ فی دعا دعا میں واسطہ دو وسیلہ پکڑو دعا میں تین وسیلے مشروع ہیں باقی بدعت ایک وسیلہ اللہ کے اسما صفات کا دوسرا وسیلہ اپنے اعمال صالحہ کا کوئی نیکی آپ نے کی اخلاص کے ساتھ کبھی دعا کرنی پڑ جائے اس نیکی کو وسیلہ بناؤ کہ یا اللہ میں نے فلاں وقت ایک نیکی کی تھی اخلاص کے ساتھ کی دریاہ کاری نہیں تھی یا اللہ اس نیکی کا تجھے واسطہ دیتا ہوں مجھے فلاں چیز دے دے فلاں مشکل ڈال دے جیسے اہل غار کا واقعہ تینوں غار میں پھنس گئے اور ایک بھاری چٹان آگے آ گئی اور کسی کو علم ہی ان بندوں کا انہوں نے پھر دعا کی ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی پیش کی اور نیکی پیش کر کے کیا کہا خالی نیکی کافی نہیں ہے ان تعلم اللہ فالت خام خاتر یادہ جو نیکی ہم نے پیش کی ہے تو سب کو جانتا ہے اگر یہ نیکی ہم نے تیری رضا کے لیے کی تھی تو اس مشکل کو ٹال دیا نیکی کافی نہیں بلکہ نیکی میں اخلاص ضروری صرف اللہ کے لیے ریا کاری نہ ہو ریا کاری اگر ہوگی تو اللہ اس نیکی کو قبول نہیں کرے گا وہ نیکی نسیم منسیہ ہے وہ کسی بذرائی کے مستحق نہیں اور آپ حدیث پڑھ چکے ہو کہ اللہ نے راستہ دے دیا اس سے چٹان کے پرخجے اڑ گئے یہ اخلاص کی طاقت تو یہ دوسرا وسیلہ ہے ہمارے صالح ایک اور تیسرا جو نیک لوگ ہوتے صالح قسم کے ان سے دعا کا کہا جائے کیا کہ ہمارے لیے دعا کریں بہت سی حدیثیں موجود ہیں صحابہ نے دوسرے سے کہا پیغمبر اسلام نے کہا امیر عمر ایک دفعہ عمرے کے لیے گئے نبی اسلام کو خبر دی فرمایا کہ یا لاتن دعائیں کا میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعا میں مت بھولنا تو نیک لوگوں سے دعا کا کہا جائے یہ تین مصیلتیں مشروع باقی شخصی وسیلہ کہ دیکھیے فلاں شخص کا واسطہ فلاں انسان کا واسطہ یہ بدہت شخصی وسیلہ دعا میں ثابت نہیں قرآن میں بے شمار دعائیں حدیثوں میں بے شمار دعائیں لیکن کوئی دعا وسیلے کے ساتھ نہیں ہے شخصی وسیلے کے ساتھ نہیں ہے اور سب سے جو اقرب وسیلہ ہے سب سے قوی وسیلہ اور سب سے مٹمر وسیلہ وہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے بلکہ اللہ کے ناموں میں ایک نام جس کو اسم اعظم کہا گیا اللہ پاپ کا سب سے بڑا نام ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لیں اس میں اسم اعظم ہے ویسے مبہم ہے ہم نہیں جانتے اسم اعظم کیا ہے اس ابہام میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے ہمیں اگر اسم اعظم بتا دیا جاتا تو سب اسی اسی کو پڑھتے باقی ناموں کو چھوڑ دیتے اسم اعظم جب موجود ہیں تو باقی نام لوگ چھوڑ دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محمد رکھا تاکہ میرے بندے مجھے میرے سارے ناموں کے ساتھ پکارے ساری صفات کے ساتھ پکارے اس میں ایک شخص دعا کر رہا تھا اور دعا میں کیا انداز اللہ بے الا انشحد اللہ, اللہ حکومت یہ دعا ہے اس کا ترجمہ سن لی میں تجے مانگ رہا ہوں تو اسے سوال کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے کہ تیرے سوا کوئی مانگو نہیں پھر میں تجھے نہ مانگوں میرا یہ عقیدہ میرا اور کوئی دروازہ نہیں اور کوئی درگاہ نہیں کوئی ڈھیری کوئی پتھر کوئی درگاہ نہیں یعنی میرا عقیدہ ہے کہ تھی لا ہے مشکل کشائی کرنے والا بگڑی بنانے والا دستگیری کرنے والا تو پھر میں تجھے کیوں نہ مانگا کتنا موقع اور یقینی انداز ہے میں یہ گواہی سوا کوئی اولاد ہے نہ کوئی باپ اور نہ تیرا کوئی سمی اور مثیل ہے کو تجھ جیسا یہ دعا کی اللہ کی صفات کے واسطے دے رہے نبی السلام نے یہ دعا سن لی فرما کے اللہ اللہ عجاب سب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم میں اعظم کے ساتھ سوال کی اس کی دعا اس اسم اعظم موجود ہے وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے گا اللہ عطا فرمائے گا جو کچھ مانگا جائے گا اللہ دے گا جو سوال کریں گا اللہ پورا کرے گا اس میں اعظم کی سے چھوٹی سی دعا یاد کر لیں اس میں اس میں آدم موجود ہے اس کی تعین نہیں تعین ہم نہیں کر سکتے اور یہ منہج بہترین کچھ لوگوں نے تعین کی کچھ کا خیال ہے کہ اللہ اس میں آدم کچھ کا خیال ہے الحی القیوم دونوں مل کر اس میں آدم اس کی اسباب اس کے معنی تفصیلات علماء نے بیان کی تقریباً چالیس کے قریب اقوال لیکن سب سے راج اخبار یہی ہے کہ اس میں آدم معلوم نہیں یہ مبہن اللہ تعالیٰ نے بہت سی افضل چیزوں کو مبم رکھے تاکہ بندے ایک چیز پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں شب قدر مبہم ہے اگر تعین ہو جاتا تو لوگ باقی راتیں آرام سے سوتے ایک رات جاگ لیتے جمعے کی گھڑی مبہم ہے اگر معلوم ہو جاتی فلاں گھڑی قبولیت سے دعا کی گھڑی ہے تو لوگ باقی وقتوں میں دعا نہ کرتے اسی وقت پر اکتفا کر لیتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احساس ہے تاکہ سارے ناموں سے تعلق رہے تو چھوٹی سی دعا اللہ اسال بے علی اشحد الا ولم اللہ کا سمت اللہ دیت احد آن پورے سورہ اخلاص آسان سی دعا اس دعا کو بار بار پڑھیں اللہ سے سوال کریں اللہ سے دعائیں کریں اور پھر دعا کے آزاد میں اللہ کی تعریف خوب کرنی چاہیے خوب کرنی چاہیے میں اپنی تعریف نہیں کر سکتا آپ اپنی تعریف نہیں کر سکتے لیکن اللہ تبر عزت کو تعریف پسند ہے اللہ نے پورے قرآن میں خوب اپنی حمد و سنا اپنی تعریف کی اسے تعریف پسند ہے اس کی اس کی تعریف کر کے اس کی محبت حاصل کرو اور پھر اس کی محبت کے حصول کا ایک ذریعہ اس کے پیغمبر پر درود پڑھو اللہ بڑا خوش ہو تعریف ہو گئی اور درود ہو یہ دو چیزیں اللہ کی محبت کی خریدار اور طلبگار حدیث میں آتا ہے کہ جس دعا میں درود نہ ہو وہ معلک رہتی ہے آسمان و زمین کے دروپ وہ ارش تک جاتی ہی نہیں اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہمارے نزدیک دعا میں درود پڑنا فرد ہے ہمارے نزدیک نماز میں درود پڑھنا فرد ہے خاکو کوئی بھی نماز درود پڑھنا فرد ہے. اس کے بغیر نماز قبول ہوتی نہ دعا قبول ہوتی بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بئی بن قائم کی حدیث ہے نبیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دعا کرنا دعائیں کرنا چاہوں اللہ کا ذکر و وزگار کروں ایک مجلس میں اور کچھ وقت میں نکال لیتا ہوں اس مجلس میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے تو یہ میرے لیے درست ہے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں چوتھائی وقت نکال لوں باقی جو تین ارباں ہیں ان میں باقی ذکر کروں دعائیں کروں ایک چوتھائی گھڑی آپ پر درود پڑھو فرمایا کہ ٹھیک ہے ان شفے ضد چاہو تو اس میں اضافہ بھی کر سکتے اچھا اگر ایک ثلث ایک تہائی میں درود پڑھو فرمایا کہ ٹھیک ہے بڑھا بھی سکتے ہو کہا کہ آدھی مجلس فرمایا کہ ٹھیک ہے بڑھا بھی سکتے ہو کہا کہ پوری مجلس فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر پوری مجلس میں مجھ پر درود ہی پڑھتے ہیں دعائیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن دعائیں نہیں کی اللہ پاک درود کی برکت سے ساری دعائیں قبول کر دے بغیر مانگے وہ دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے جو بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب پوری کر دے اور ہمیں تو مانگنا نہیں آتا تو پھر درود ہی پڑھتے رہے یہ بڑی نیکی بڑی نیکی یہ دعا کے آداب میں بہت سی دعائیں مذکور ہے کتاب و سنت میں ان دعاؤں سے بھی دعا کی حقیقت شریعت کی سماحت اور اللہ تعالیٰ کس طرح دعائیں قبول کرتا ہے کس کس کی کرتا ہے کوئی مایوس نہ ہو اللہ تک میں رحمت اللہ کوئی مایوس نہ ہو دعائیں ہر ایک کی قبول ہوتی ہے خاک و نیک ہو یا فاطے و فاجر توبہ کرو استفار کرو دعائیں کرو ایک خاتون کا واقعہ چھوٹا سا واقعہ سید بخاری میں اس حدیث کا اصل موجود ہے سید عائشہ صدیقہ فرماتی حضی النا ایک سیاف مہورت کبھی کبھی میرے پاس آتی مجھ سے سوال کرتی علمی باتیں ہوتی میں اس کو جواب دیتی اور میں نے ایک دو بار نوٹ کیا کہ اس نے ایک شیر پڑھا اور شیر پڑھ کر رو پڑی یوم الوشا ہے جی بے ربنا الجان یہ شعر اس نے ایک دو بار پڑھا اور پڑھ کر رو پڑی ایک دن پڑھا تو میں نے بٹھا لیا اس کو رو میں نے کہا یہ کیا شعر ہے کیا قصہ ہے اس میں اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ وشاہ والا دن ہمارے پروردگار کی قدرت سے بھرا ہوا دن تھا وشاہ سرخ موتیوں کے ہار کو بولتے یہ یمن بھی بنتے تھے بڑے قیمتی موتی سرخ رنگ کے تو ان کے ہار بنا کرتے تھے اور عورتیں وہ پہنا کرتی تھی یہ وشاہ والا دن سرخ موتیوں کہ ہار والا دن اس دن میرے پروردگار کی قدرت کی نشانیاں ہم نے دیکھی اور سب سے بڑی نشانی ہم نے یہ دیکھی کہ میرے پروردگار نے مجھے کفر کے گھر سے نجات دے مجھے کفر کے گھر سے نکال دیا یہ سب سے بڑی نشانی میں نے عمر مونوں نے پوچھا کہ یہاں کیا واقعہ اس عورت نے جواب دیا کہ میں ایک قبیلے کی لونڈی تھی اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ ان کی ایک بچی تھی اس کو سنبھالنا میری ڈیوٹی میں شامل تھی میں اس بچی کو نہلا رہی تھی تو میں نے اس کا ہار اتار کے وہ سرخ موتیوں کا ہار اتار کے رکھ دیا میرے سامنے چیر جھپٹی وہ یہ گوشت کی بوٹی اس ہار کو اچک اچھا کر اوپر لے گئی وہ ہار گم ہو گئی لے گئے اب جب قوم نے دیکھا اس کا ہار بچی کا کہاں گیا اتنا قیمتی ہار میں نے کہا چیل لے گی ان کو یقین نہ ہے کہ تم نے چوری کر لی ہے آج تک چیل نے ایسی کوئی چیز اٹھائی نہیں تم جھوٹ بول رہی وہ قوم کا جرگا بیٹھا مجھے بٹھا لیا اور کہا کہ ہار دے دو میں اکیلی نہ کوئی ماں نہ باپ نہ کوئی نصب میں نے کہا ہار میرے پاس نہیں چیل لے گی کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتی سامان دیکھا گیا ظاہری لباس کی تلاشی لی گئی وہ ہار برآمد نہ ہوا بالآخر جو قبیلے کا سردار تھا اس نے کہا کہ ان کے کپڑے اتار دو اور جو خفیہ مقامات ہیں ان کی تلاشی فرماتے ہیں کہ میں نے مجھے کوئی عقیدے کا علم نہیں تھا دین کا علم نہیں تھا لیکن میں نے اس قوم کو سنتی رہتی تھی کہ یہ قوم لاتو بناتو عزا کو پکارتی تھی لیکن یہ قوم جب کسی بڑی پریشانی میں گرفتار ہوتی تو کسی اللہ کو پکارا کر ہر وقت لا تو بنا دو عزا لیکن کوئی بڑی پریشانی آتی تو ان کی زبانوں پر اللہ کوئی اللہ ہوتا تھا وہ اللہ کیا ہے مجھ پر بڑی پریشانی آ گئی میں نے لا تو منا تو عزا کو نہیں پکارا اس اللہ کو پکارا کہ یا اللہ تو تیری عزت کی حفاظت فرما مجھے بریانگی سے بچا لے یہاں کوئی میرا مددگار نہیں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں یہ قوم مشکل گھڑی میں تجھے پکارتی ہے میں تجھے پکارتی ہوں تو مجھے بچا تو میری حفاظت سارا جرگا بیٹھا ہوا وہ چین اوپر سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی اور بالکل سب کے سامنے وہ ہار نیچے پھینک کر اوپر اڑ گئی پوری قوم نے دیکھا اللہ نے اس کی عزت بچا لی براحت آ گئی. دامن صاف ہو گیا الزام دھل گیا یہ ایک دعا تھی ایک خاتون کی جس کو اللہ کا تعارف بھی مارفت نہیں تھی مگر میرے کو بکارا اس نے چیل اور نشانی میں نے دیکھی وہ یہ کہ اللہ نے مجھے کفر کے گھر سے نکال دی میرا تو کوئی مل جامہ نہیں تھا نہ آگے نہ کو پیچھے میں کہاں جاتی لیکن میرا دل اس کام سے متنفر مطلب ہو گیا یہ اللہ نے کر دی اب میں سوچتی ہوں کہ میں اس قوم کو چھوڑ دوں میں نے اس کی خدمت کی مجھے یہ صلا دیا گیا اس قوم سے دل, دل اچڑاٹ ہو چکا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشان اب میں کہاں جاؤں اکیلی جاتی ہوں کسی درندے کا شکار ہو سکتی ہوں کسی واشی کا شکار ہو سکتی ہوں اب میں اسی اللہ کو پکار لگی کہ یا اللہ کو قافلہ بھیج دے جس میں شامل ہو کر میں اس قوم کو چھوڑ دوں ایک رات قافلے کی آمد کا شور ہو اونٹوں کی آوازیں اور جانوروں کی آبادیں اور ہدی خانوں کی آبادیں میرے خیمے تک پہنچی رات کی تاریخی تھی میں خیمے سے باہر نکلی اسی اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس خیمے میں شامل اس قافلے میں شامل ہو قافلہ رواں رواں ہے اور میں سن کر بڑی خوش ہوئی کہ وہ قافلے کا ہر فرد بات بات, بات پر اسی اللہ کو یاد کر رہا کبھی الحمدللہ کبھی اللہ کبھی اللہ, لا الہ الا اللہ, اسی اللہ کی باتیں ہو رہی اور اتنا ان کا اخلاق اتنا پاکیدہ ان کا کردار اور میں نے سوچا کہ یقیناً ان کا کو قائد بھی ہے اس کی محبت میرے دل میں داخل ہوگی اس سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا آخر وہ قافلہ مدینہ پہنچا مسجد نبی میں محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھے قبولیت اس کی تاثیر اللہ نے عزت بچائی اللہ نبر عزت نے اس قوم سے دل کو متنفر کیا اللہ تعالی نے وہاں سے نکلنے کا سباب پیدا کیے جس قافلے میں شامل ہوئی وہ قافلہ صحابہ کرام کا قافلہ اللہ کو یاد کرنے والوں کا قافلہ اللہ کے نیک متقی بندوں کا قافلہ اور پھر اس قافلے کے ذریعے پہنچ گئی کہاں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم. ابھی دعا کی تاثیر ختم نہیں ہوئی نبی السلام سے ملی اسلام قبول کیا دعا کی تاثیر اللہ نے اسلام دل پہ داخل کر دیا توحید دل میں داخل کر ابھی دعا کی تاخیر ختم نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس خاتون کا خیمہ مسجد نبی میں کاٹ دیا کیا دعا اور کیا قبولیت مسجد نبی میں خیمہ کاٹ دیا اب پانچوں نوازیں با ہو رہی ہیں اور مسجد میں جھاڑو دے رہی اللہ کے گھر کو صاف کر رہی اور دن رات اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہو رہا دن رات اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہو رہا کیا دعا اور کیا اس کی قبولی ہے؟ کیا اس کی قبولی ہے؟ اور صحابہ اس کی خدمت کر رہے کبھی کوئی خدمت کر رہا ہے, کبھی کوئی خدمت کر رہا ہے. اللہ اکبر ابھی دعا کی تاثیر ختم نہیں ہوئی ایک دن پیغمبل اسلام نے دیکھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی مانا نبی اسلام اس کا تفقد کیا کرتے تھے اس کا نہ ہونا آپ کو محسوس ہو گیا پھر میں وہ عورت کہاں گئی صحابہ نے عرض کیا کہ رات کو فوت ہو گئی فرمایا کہ مجھے آفن تو نہیں مجھے کیوں نہیں بتا کہا جی ہم چاہتے تھے آپ کے آرام میں مخل نہ ہوں تو ہم نے اس کا جنازہ بڑا دفن کر دیا دعا کی قبولیت فرمایا کہ دلونی قبر ہے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے نبی سرس اللہ پھر اس کی قبر پہ گئے اور اس کا جنازہ اللہ کر بھی نہیں پڑو یہ دی دیکھیں خاتون کی دعا اور اس کی قبولیت کی تاثیر حالانکہ جب یہ دعا کی گئی اس خاتون کو اللہ کی بارت نہیں تھی اللہ تعالی نے یہ علم اور یہ شعور اس کے دل میں داخل کیا دعا ہو گئی اور اللہ نے کس طرح وہ قبول فرمایا اللہ تعالی تو ایک چونٹی کی دعا قبول کرتا اور قبول بھی ایسی کہ پوری مملکت کو اس دعا کی تاثیر حاصل ہوئی سلیمان علیہ السلام کا دور ہے اور پانی تک رسائی محال ہو چکی بارش نہیں برس رہی اور زمین سے پانی نہیں گر رہا نہیں نکل رہا اور فاقوں کی نوبت آ رہی سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر سمیت نکلے بارش کی دعا کے لیے چنانچہ ایک مقام پر پہنچ گئے اس سے یہ بات سمجھ لے کہ بارش کی دعا ولی العمر کے ساتھ ہوتی ہے آج ہر شخص اپنی ڈیڑھ کی مسجد میں بارش کی دعا کرنے بیٹھ جاتا ہے استثقا کی دعا استخا کی نماز یہ فلیمر کے ساتھ ہے بادشاہ کے ساتھ ہے حاکم کے ساتھ اگر حاکم جاہل اور نابلد ہے اور اس کو بارش کی دعا کی توفیق نہیں ہے تو ویسے دعا کرے اللہ قبول کرے گا یا اللہ بارش ہے دعا فرمائے اس کے لیے بارش کی نماز کا اہتمام یہ حاکم وقت کے ساتھ چنانچہ وہ لشکر اپنے حاکم کے ساتھ نکلا اپنے پیغمبر کے ساتھ نکلا اور جا کر دعا کے مقام پر پہنچ گئے سلیمان علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا فرح ایک لطن دیکھی جو اپنی پشتک پر لیٹھی اور اپنے ہاتھ اور پاؤں آسمان کی طرف دراز کیے ہوئے اور دعا کیا کر رہی اللہ انا خلق من خلق یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں ہمیں پانی چاہیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پانی ہماری ضرورت ہے ہم کو عطا فرما اللہ اکبر اتنی بڑی حکومت کسی کو حاصل نہیں ہوئی چونٹی نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ارجو فخر سکی تم بتا لوٹو جلدی کرو اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی تم سے پہلے چونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے قبول کر لی جلدی لوٹو ورنہ بھیگ جاؤ گی ابھی بارش برسنے لگے گی تم جنگل میں ہو راستے بند ہو سکتے ہیں جلدی لوٹو جلدی کرو ایک چونٹی تو انسان پر مخلوقات اللہ نے چونٹی کی دعا سن لی اور چونٹی کی دعا کتنی توحید کے نقطے اپنے اندر رکھتی بہت سے اس میں توحید کے نکات ہیں ایک یہ اس میں کوئی تبسل نہیں نہ سلیمان علیہ السلام کا وسیلہ نہ ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ نہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ کسی کا وسیلہ نہیں چونٹی اللہ سے براہ راست دعائیں کر رہی دوسرا وسیلہ کیا دے رہی ہے اللہ کے خالق ہونے کا اللہ انہیں خلق یا اللہ تو ہمارا خالق ہے تو یہ تیرے خالق ہونے کا واسطہ ہم دہری مخلوق ہیں اور پھر اپنا احتیاج کہ اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے عطا فرما دیں اللہ نے عطا فرما دیا تو یہ سارے جو یہ ساری دعائیں ان میں دعا کے آداب کچھ نہ کچھ موجود ہیں ان آداب کو ہم خاطر رکھیں اور دعائیں کریں تو کچھ بنیادیں ہم نے جو از دعا ہیں کچھ بنیادیں دوران دعا کچھ بنیادیں بعد از دعائیں ان سب کا خیال رکھیں اور آج ضرورت ہے دعاؤں کی دعا دعا مومن کا ہتھیار اور یہ ہتھیار استعمال نہیں ہو رہا کما حقوق خوب استعمال کریں خوب دعائیں کریں اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنائیں امیر عمر بن خطاب عادی دنیا کے فاتح بائیس لاکھ مربع میر علاقہ پتا کرنے والے کوئی چھوٹی سی چھوٹی مہم بھیجنا چاہتے کوئی قافلہ بھیج رہے تو رات کو گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے آپ نے کہہ دیا کل آپ کی روانگی آج دعائیں کریں گے دعائیں کر رہے. اگلے دن روانہ کر دیتے یا بعض اوقات کہتے کہ ٹھہر جاؤ رات دعائیں تو کی ہیں لیکن ابھی, طبیعت سیر نہیں ہوئی عمر کو آج اور دعائیں کر لینے تو پرسوں چلے جانا کل چلے جانا کتنا تعلق مل رہا ہے اور کتنا تعلق ہے دعاؤں کے ساتھ تو دعا مومن کا ہتھیار آج اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے گمراہی کا دورے دورہ معصیتوں کی عالمِ کفر کی ہم پر یلغار، تو یہ ہتھیار استعمال کیا جائے اس کی تاثیر بہرحال ہے کا یا اللہ اس سے دعا میں کوئی محروم نہیں رہوں گا کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور آج ملے گا کل ملے گا قیامت کے دن ملے گا تو اس برکت ہی برکت ہے سے برکت ہی ہے اس ہتھیار کو استعمال ہونا چاہیے ان سارے آداب کے ساتھ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفی قدا فرما دیں اکوری حرفہ